رحم الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ گروپ الباطۂ واقعی تمام شامی قرآن گرامی برادران سب کو شموسن اخبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر پانچ سو باون ایک سو چورانوے چو چو چو چو ہیں پانچ سو شروع سے ابھی تک کی درست کی تعداد ہے ایک سو چورانوے اوراد فتھیہ کے درست کی تعداد ہے اظہان گرہ میں اور ہمارے سلسلے بس اوراد فتھیہ میں سے شرحِ اصماء الحسنہ میں اسماع الحسنہ میں سے یا اللہ کے بارے میں ہے اور دو جو اس سلسلے میں اوراح کی اللہ اس میں جلال اللہ قرآن پاک میں اگر اللہ آپ کو بتائے مجموعی طور پر تو قرآن پاک میں یہ مقدس دو ہزار نو سو چالیس بار ذکر ہوا ہے ہاں جی بحالۂ کتاب خصوصیات آسماء و حسناک ہے لیکن جو ہے ان میں سے میں نے صرف جو ہے چودہ موارد قریباً ناولوں کے مبارک تک کا پہنچا رہا ہوں جن میں اسم اللہ قرآن مجید میں آیا ہے ان کی تھوڑی سی توضیع آولوں کو دے رہا ہوں جی کہ قرآن مجید میں ہاں جی جو وہ آیات جن میں اس میں है ہے اللہ آیا ہے آیات کے دل میں ہاں جی اور ان میں سے چودہ آیت طالب میں آپ لوگوں کی مبارکہ مدد پہنچانے کی کوشش کرا ہوں ویسے جو ہے آپ قرآن پاک دیکھیں قرآن پاک کی ہر صفحے پہ اسم جلال ہے اللہ آپ کو اگر کئی دفعہ نظر نہ آئے تو ایک دو دفعہ ہر صورت میں ہے اس اسم کی عظمت ہے اور قرآن پاک کی عظمت تو آج کے دس جو ہے پرانی آیتوں میں سے نو تک کا لعلوم پنجاب دسواں آیت جس میں اِسم جلال اللہ حیا ہے یہ مبارک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یؤتی ملکہ من ملک ہوم یشاء و اللہ یو تِ مُ یشاء شرح بقرائے نمبر دو سو سینتالیس ہے ہاں جی وہ اللہ میں بھی اسم جلال اللہ آج کے شروع میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہے دے دیتا ہے ہاں جی واللہ اللہ اللہ کدا یو دے دیتا ملک اپنی بادشاہت جس کو دے دے ہاں جی اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کی پوری کائنات پر حقیقی بادشاہت کو اللہ کا تو کسی خطے میں کسی جگہ پر کم زیادہ جتنا بھی اللہ چاہیں جس کو دینا چاہیں وہ دے سکتا ہے حکومت حاکمیت من شمیل جہاد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو حاصل ہے بیس ذات وہی ذات خالق بھی ہے رازق بھی ہے مالک بھی ہے بادشاہ بھی ہے سب کچھ وہی ہے کیونکہ سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے یا تو وہ جس کو چاہیں جب چاہیں دے سکتے ہیں جب چاہیں چھین سکتے ہیں تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہاں جی تو اور واللہ ملک و معیشاں اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہیں دے دیتے تجمش توزی ہے چونکہ اس کائنات کا حقیقی مالک و بادشاہ اللہ ہی ذات ہے لہٰذا وہ اپنی اس ملکیت میں سے جسے جس قدر دینا چاہیں دے دیتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا ہے اور اس بادشاہت سے مراد ظاہری دنیوی بادشاہت و ولایت تغونی یعنی کائنات میں تصرف و کرامات کا ظہور دونوں مراد ہے یہاں پر ولاجود ملک و معیشت میں دنیاوی ظاہری بادشاہت بھی ہیں اور اللہ دور باطنی بادشاہت یعنی ولایت یعنی ہاں جی ولاعت تخمی اس کائنات میں تصرف کرنے کے اختیار ہاں جی جسے جو کہ کرامات کہا جاتا ہے تو یعنی اور اس بادشاہت سے مراد ظاہری دنیاوی بادشاہت بھی ہے ہاں جی اور ولایت تخمی یعنی کائنات میں تصرف و کرامات کا ظہور دونوں مراد ہے جیسے آتے سلمان کو بادشاہت بھی دیا اور صاحب ولایت بھی تھا آپ جو ہے ہاں جی کہ جو ہے آپ جو ہے شاد سلمان علیہ السلام جو ہے اس ولایت کی وجہ سے جنات چرن پرن پر بر چرن پرن بھی آپ کے تابع ہے کیونکہ آپ کا ہر چیز پر آپ کو ایسی بادشاہ دیا کہ جنات ہتّہ چرن پرن ہتھا پرندے بھی آپ کے تابع ہے پرندے آپ کے جاسوس ہیں جیسے کہ ہاں قرآن میں ہت ہود کا واقعہ موجود ہے ہاں جی تو یہاں تک کہ آپ کے وزیر آصف بن برقیہ کو ولایت و کرامت بھی اللہ نے نوازا ہے ہاں جی اللہ نے کرامت و نوازا ہے ولایت آصف بن برقیہ کو پچھلے شہر ر ہے صباس ہے حضرت سلمان جہاں ہے ہاں جی اس علاقے سے تاروین الطفین عنم لکھے پندرہ سو کلو میٹر کا فاصلہ تھا وہاں سے تخت بالخیس کو حضرت آصف بن برقیہ نے جو کہ ہاتھ سلمان کا وزیر تھا آنکھ جھپکنے میں لے کے آیا آنکھ جھپکنے میں آئے تھنا آپ جمنے میں کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اتنی تولانی مساحت سے تخت بل کے جس کو شاید پندرہ بیس آدمی بمشکل اٹھا سکتے تھے ہاں وہ آپ نے آنکھ جھپگنے میں لے کے آیا تو یہ وہی بادشاہ تھے جو اللہ اپنے بندے کو دیتے ہیں یہ وہی ولایات ہیں جو اس کائنات میں تصرف کا اللہ اپنے باس بندوں کو خاص بندوں کو اختیار اور قدرت دے دیتے ہیں لہٰذا ہمارا علمہ علیہ السلام بھی صاحب ولایت کرامات کے مالک ہے کیونکہ ہمارے جو ہے عیمہ علیہ السلام اللہ کے مقرب اولیاء میں سے تھے لہذا اللہ جو ہے اپنی ملک میں تصرف کی اذن عطا فرماتا ہے اللہ اپنے بنوں کو ہاں جی ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاں جی آپ جو ہے ہرن بھی آپ سے باتیں کر رہے ہیں آپ سے پناہ ہمارے ہیں اونٹ جو ہے اپنے مالک کی شکایت آپ سے کر رہے ہیں آپ کے دس مبارک میں جو ہے کنکری کلمہ پڑھ رہے ہیں چھپکلی کا علمہ پڑ رہے ہیں آپ جس درخت سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے وہ درخت جب جو ہے وہاں آپ کو بیٹھنے کی جگہ بنایا تو وہ درخت رونے لگا ہاں جی یہ ساری چیزیں کیا ہے اور جو ہے اسی ولادینی ہیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بادشاہت دیا تھا عد تقوینی کی صورت میں موضوعات کی صورت میں اسی اسی بنیاد پر ہیں اسی بحث پر ہیں ہے قلعہ اللّہ ملک معیشہ ظاہر ملک دے دیں باطنی ملک دے دیں اظہار بادشاہ بنا دیں یا باطنی کائنات میں تصرخی اختیارات دے دیں, دیں ایسا بہت اللہ کی کرامات میں آتے ہیں ہاں جی وہ ان کے صرف اشارے سے جو ہے درخت اکھڑ جاتے ہیں اشارے سے درخت سکھ درخت و پھل رکھتے ہیں پانی رک جاتا ہے یہ سارے اسی عنوان سے ہیں گرواں ہے جو اللّہ اللّہ الہیم شرح بغر عید نمبر دو سو پچپن ہاں جی وال عمران عائد نمبر دو دونوں میں ہیں اجما اللہ ہی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ حیات ہمیشہ زندہ ہے اور پوری کائنات کا قیام و بقا اسی ذات پاک کے ذریعے ہیں والحی الاحی القیوم وہ خود بھی زندہ ہیں اس کی حیات اپنی ذاتی پوری کائنات کو بھی حیات اسی سے ملا ہے اسی نے بخشا ہیں ہاں جی اور پوری کائنات کو بقا و دوام میں اور اسی اسی اس میں قیوم کی برکت سے ہے تو اس مبارک آیت میں معبود برحق اللہ تعالیٰ ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ بذات صاحب حیات ہے اور اس کائنات کی ہر شے کو حیات اسی ذات سے ملا ہے اور وہ ذات ہمیشہ سے قائم دائم ہے اور پوری کائنات کی اخبام اور بقابی اسی ذات پاک کے توسط سے ہے تو یہ مبارکہ جس میں اللہ شکر آیا سال نمبر بارہ جو و اللہ بے ماں تعملوں بصیر واللہ اللہ اللہ کے ذات بمون تمام کاموں کا تامعلون جو تم انجام دے تو بصیر دیکھنے والا ہے سورہ بقرائے نمبر دو سو چھپن پینسٹھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے ہاں جی تو یہ مقادس آیا جو ہے اس میں بھی اللہ آیا وہ ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذات ایسے عظیم ذاتیں جو تمام موجودات تم سب دنیا میں جتنے بھی موجودات ہیں انسان نئے فرشے جنات ہے جماتا ان کے خطب سب ہے ان سب کو بشیر دیکھنے والا ہے ہاں جی تو انسان تم یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے بلکہ وہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تم اس پاک ذات کی نظر سے مخیر رہ کر مخیر رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے انسان اللہ سے مخوی رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ مبارک آیت بھی آیت علمی میں سے علم سے ہے کہ انسان کو غفلت سے بیدار رکھتا ہے اور ہوشیار کرتا ہے کہ انسان اگر تم کہیں اکیلا ہو تو یہ خیال نہ کریں کہ کوئی نہیں دیکھتا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھتا ہے اذن اور تیروی آیا دہ ہے ہاں جی لاہِ معافِ سماوات و معاف لاج البقرائے نمبر دو ہاں جی لاہِ اللہ ہی کی ملکیت ہے معافی سماوات و معافی علاج جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ مبارک آج کتنے عظیم ہیں ہاں جی ہم جو ہے ایک چھوٹی سی جائیداد کے مالک بن جائیں تو پھولیں نہیں سما پاتے ہیں ہماری گردنیں تکبر کرنے لگ جاتے ہیں ہاں جی ایک دو کروڑ کی مالیت کا مالک ہو جائیں لاکھوں کی مالیت کا تو ہم جو ہے تغبر غرور کا مالک بن جاتا ہے انا رب کے نشر کر دیں یہ اللہ کھل ما فی سماوات و ما فی فلال تمام زمین وال آسمان اور جو کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہاں جی سب کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں جی اور وہ بے محض ملغ ذات ہے ایدان ایدان اللہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کو زمینوں میں ہے اللہ ہی عظیم بادشاہ بادشاہ حقیقی ہے کہ جس کی ملکیت میں پوری کائنات ہے اور جو کو زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کا مالک وہی ذات برحق ہے سب کا مالک وہی ذات برحق ہے چوتھا آیت جو ہے قُل ان الامر قُل الَََ امرا كلّہ عالم عیت نمبر ایک سو چون خل ان پہ خود میرا پیاف كے لہٰ کہہ دو کہ بے شک تمام عمر اللہ ہی کے لئے ہیں یعنی حكم صرف اسی كا چلتا ہے اس کائنات میں حکم بالحق صرف اسی پاک ذات کا چلتا ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا یعنی اس کائنات میں حکم حقیقت میں صرف اللہ ہی کا چلتا ہے کل العمر کلّہ حکم صرف ہمارے یعنی حکم ہاں حکم صرف حقیقت میں صرف اللہ ہی کا چلتا ہے اس کے مرضی و منشا کے بغیر نہ کسی درخت کا کوئی پتہ ہل سکتا ہے اور نہ بارش کا کوئی قدرا ٹپک سکتا ہے نہ زمین سے کوئی دانہ یا درخت پوکھ سکتا ہے نہ کسی کو موت آ سکتی ہے نہ حیات مل سکتی سب کچھ اسی ذات پاک کے حکم سے ہوتا ہے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی پاک ذات کے حکم سے ہوتا ہے زین گرام حضین گرامی یہ چند آیات عربی چودہ آج جو میں نے دو درسوں میں اور لوگوں تک پہنچایا ہے یہ چند آیات ہیں چند آیات جو میں نے صرف نمونے کے طور پر ذکر کیا ہے ورنہ پرانے پاک میں ایک ہزار سے زائد آیات مجیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قدرت مطلقہ و علم مطلق و رازقیت و خالقیت و جلال و جمال و دیگر تمام صفات ذاتی سے صفات ذاتی سے جیسے الحجی وسمیع و البشیر ولعلیم وغیرہ اور صفات فالی یہ تو صفات ذاتی سے صفاتہ فعالی جیسے الرازق و الوہا و الخالق و المحی و المید وغیرہ سے قرآن پاک پور ہے اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی بھی علم حیات سم و بشر وغیرہ صفات خالی بھی راز رزق دینے والا راز بہا خالق وارہ محیم امید دیے سب جو ہے ان ان آسماں سے قرآن پاکپور ہے قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے خود کو متجلی فرمایا ہے خود کو ظاہر و اشکار کیا ہے چنات امام جعفر صادق علیہ السّلام اپنی مقدس کتاب میں اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان مشہور ہے امام صادق علیہ السلام کا امام الفرمائے قطط کتابِ امام فرماتے قط تجل اللّہ کتابیں یعنی اللہ تعالی اپنی مقدس کتاب میں ظاہر ہوا ہے ہوا ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنی تمام صفات کو قرآن میں بیان فرمایا ہاں اس صلی اللہ نے عظمت کو جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور غلام باغ میں بیان فرمائے اتنی اتنی تجلیات جو انسان برداشت کر سکے سمجھ سکے یعنی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات کرما میں اپنے زبان اقدس سے اپنی آسمۂ ذاتی و صفاتی و وفالی سب بیان فرمائے ہیں اور بیان فرمائے ہیں کہ میں اللہ کسی میں اللہ کیسے اللہ ہیں اس طرح اللہ نے اپنی قدرت و علمی احاطہ معبوط حقیقین ہونا دیگر تمام صفات جمالی و جلالی و کمالی بیان فرمائے ہیں ان سب کو یہاں بیان کرنا محسوس نہیں ہے اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا جہاں اللہ نے اپنی عظمت و کیوریائی کو شامِ انداز میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اذن گرامین لہذا جو ہے یہ چند آیات جو ہے بطور نمونے آ لوگوں کو بیان کیا تھا تو یہ اس میں اللہ اللہ جل جلال جو پرانے پاک میں اللہ نے بیان فرمائے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے آیا ہیں اللہ فرمات یہ تو اللہ اللہ آواز وہ ہمیں صبر دے رہے ہیں جو شخص انہیں ہاتھوں میں سے یہ ہے جو شخص اللہ پر توقول کرے تو وہ کافی ہے بندے کے لیے ہمیں اللہ جو مجھ پر توقول کرے گا مجھ پر بھروسہ کرے گا کہ اللہ میرے مشکل حل کرے گا اور ہاں جی تو اللہ مشکل حل کرے گا چنانچہ دادی سے خود سے بھی ہے نے فرمایا اللہ نے فرمایا انا اندن المومن میں مومن میرے بارے میں جیسے گمان کرتے ہیں ایسے ہی میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں ہاں جی میرے قاضل ملا ہونے پہ یقین ہے تو اسی حساب سے شک ہے تو اسی حساب سے بزن کرمی اللہ نے عموما تو وقت کر اللہ حوض کو ان اللہ بالعامری اللہ تعالیٰ بندے کو کی ہر مقصد تک پہنچانے والا ہے وہی پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ جو چاہیے جب چاہیے جس طرح کا چاہیے جس کے لیے چاہیے وہ کر سکتا ہے لا اللّہ کو بط اللہ عظم آج کے دسویں ہیں تک اتحا کر رہا ہوں آگے جو ہے پھر مزید خصوصیات اس میں جلال اس کے بارے میں علماء نے خصوصیات اس میں اللہ کے بارے میں کچھ بحث کیا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا